ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ لاسٹ دو لیکچرس میں ہم نے آئی فون کی دو ایپلیکیشنز بنائی ہیں ایک سمپل کویشچن آنسر کی کوئز ایپ اور ایک ویئر ایم آئی کی ایپ جو لوکیشن اور میپ انفارمیشن یوز کر رہی تھی آج ہم ٹچ بیسڈ ایپ بنانے جا رہے ہیں سو so, ٹچ جو کہ آئی فون یا اسمارٹ فونس ان جنرل کا ایک بڑا کی فیچر ہے ٹچ بیسڈ انٹرفیسیز اس کو دیکھیں گے میں اور ٹچز میں ہم نے ایک ملٹی ٹچ کی کچھ ایگزامپلس کی تھیں وتھ ڈبلیو پی ایف اینڈ سی شاپ اور ان سم سینس ہم دیکھیں گے کہ وہ آئیڈیاز پریٹی مچ سیمیلر ہیں آئی فون میں اسی طرح ملٹیپل ٹچیز سیپریٹلی ٹریک ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سیپریٹ ٹچز کی انفارمیشن آتی ہے تو جب بھی آپ کو کوئی ٹچ ایونٹ آئے گا اس کے ساتھ یو ول گیٹ اے سیٹ آف ٹچ ایونٹس جو ہر فنگر کو سپریٹلی ٹریک کر رہا ہوگا جس طرح سے WPF میں آپ کے پاس ہر فنگر کا ایک انڈیکس ہوتا تھا 0, 1, 2, 3 اور وہ سپریٹلی ٹریک ہوتی تھیں اسی طرح یہ ہارڈ یا او ایس آپ کے لیے سپریٹلی ٹریک کرے گا اور آپ ان کو ڈیفرنٹلی رسپونڈ کر سکتے ہیں سو so آپ کو ایک نئی لوکیشن آئی ہے تو آپ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ کس والی فنگر کی نئی لوکیشن ہے اور اسی طرح جیسے آپ کو WPF میں ایکسپلسٹلی ملٹی ٹچ انیبل کرنا ہوتا تھا اسی طرح یہاں بھی آپ ایکسپلسٹلی ملٹی ٹچ انیبل کریں گے تو ہمارے پاس آئی فون کے کیس میں کچھ سیٹ آف ٹچ ایونٹس ہیں وہ یہ ہیں ہمارے پاس ایک ٹچ از بگین ود ایونٹ کا سلیکٹر ہے جس میں ایک سیٹ سیٹ آف ٹچ اور ایک یو آئی ایونٹ کا آبجیکٹ آ رہا ہے ٹچ از مووڈ کا ایونٹ ہے ٹچ از اینڈیڈ ٹچ और ये सारे और और इसमें आपको एक set of हैंगे, और उसके साथ आपको एक यू आई इवेंट आएगा जो आपको बता रहा होगा ये कौन सा इवेंट है इस सेट में हर ऑब्जेक्ट एक यू आई टच का ऑब्जेक्ट होगा वो टच का ऑब्जेक्ट एक यू आई टच का ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है so, अगर मैं थ्री फिंगर्स टच करके स्वाइप करता हूँ तो मुझे हर मूव में تین یو آئی ٹچ کے آبجیکٹس ایک سیٹ میں آئیں گے اور وہ وہی آبجیکٹس ہوں گے اور ان کی لوکیشن اپ ڈیٹ ہو رہی ہوگی تو اگر میں جب بگین ہوئے ٹچ از کا ایونٹ آیا اگر میں نے اس وقت یو آئی ٹچ یاد رکھ لیا تو اس کی ہر موو میں مجھے وہی یو آئی ٹچ کا آبجیکٹ پاس ہوگا اور میں اس کی مدد سے کوریلیٹ کر سکتا ہوں تو جیسے ڈبلو پی ایف میں انڈیسیز تھے زیرو ون پہ ہمارے پاس یو ٹچ کے آبجیکٹس ہیں جس سے ہوں کہ ٹچ کی ہے اگر میں تینوں فنگر سائملٹینیسلی ٹچ کروں تو مجھے ٹچز بگین میں سیٹ آئے گا جس میں وہ تینوں ہوں گی اور اس کے بعد ان کی اگر کوئی موومنٹ ہے تو وہ نیکسٹ ٹچز موو کے ایونٹس آئیں گے لیکن اگر میں انہیں ون بائی ون پریس کروں یعنی ایک ٹچ کی پھر دوسری ٹچ کی پھر تیسری ٹچ کی, کی تو اب مجھے ہر بار تین ٹچز بگین کے ایونٹ آئیں گے اور ہر بار سیٹ کے اندر صرف ایک یو آئی ٹچ ہوگا پہلی بار ایک ہوگا دوسری بار ڈفرینٹ ہوگا تیسری بار ڈفرینٹ ہوگا. ہوگا اور اس کے بعد جب موومنٹ ہوگی موومینٹ میں سیٹ میں تینوں ہوں گے بیکوز آپ تینوں اکٹھے موو کر رہے ہیں تو یہ سیٹ جو ہمارے پاس کرتا ہے آپ فون پکڑیں اور ملٹیپل فنگر سے ڈرا کر لیں ناٹ ون بٹ بے شک ٹو تھری جتنے مرضی فنگر سے آپ لائن ڈرا کریں گے وہ جو آپ کا پارتھ آف ہوگا وہ لائن ہوتی جائے گی اور جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں وہ آپ کی لائنز بلیک ہو جائیں گی اور جو آپ کرنٹلی ڈرا کر رہے ہیں وہ لائنز آپ کی ریڈ کلر کی ہوں گی سم تھنگ لائک دس کہ آپ کی سکرین پہ کچھ ریڈ لائنس ہیں کچھ بلیک لائنس ہیں بیسیکلی اسٹریٹ لائنس ڈرا ہو رہی ہیں آپ کی فنگر سے اور جیسے ہی آپ فنگر ریلیز کرتے ہیں وہ لائن بلیک ہو کے فائنل ہو جاتی ہے اور جو کرنٹلی آپ ڈرا کر رہے ہیں وہ کرنٹ لائن آپ کی ریڈ ہے تو اس اپلیکیشن کو بنانے کے لیے ہم یہ ٹچز کے ایونٹ یوز کریں گے اور بیسکلی ہم ایک سیٹ آف لائنس ایکومولیٹ کرتے جائیں گے اپنے ماڈل میں ہم یہ انفارمیشن کنٹین کرتے جائیں گے کہ کون کون سی لائنس ڈرا ہو گئی ہیں کون کون سی لائن کرنٹلی ڈرا ہو رہی ہیں اور پھر جیسے کمپلیٹ ہوتی جائیں گی ہم انہیں اپنی پرمنٹ لسٹ میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لائن کا آبجیکٹ بناتے ہیں ایک لائن کا آبجیکٹ جو ایک لائن کو ریپرزینٹ کرے اس کے ہم نے صرف ایک بگننگ اور اینڈنگ پوائنٹ رکھنا ہے اور ہمارے پاس کور گرافکس میں آلریڈی ایک سی جی پوائنٹ کی کلاس ہے جو فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ڈاٹ ایچ ایم نے انکلوڈ کی اور اس کے بعد سی جی پوائنٹ بگن اور اینڈ دونوں بنا دیے دو پراپرٹیز بنا دیں جس کے تھرو اسے سیٹ اور گیٹ کر سکیں گے اور امپلیمنٹیشن میں ہم نے سنتھسائز کر دیا بگن اینڈ کو ایٹ دس پوائنٹ ہماری لائن کا آبجیکٹ ایک لائن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس ہیں ان لائنس کو اسکرین پہ شو کرنے کے لیے ہمیں ایک ویو چاہیے اور ویو اس کیس میں ہمیں ایک کسٹم ویو چاہیے ابھی تک ہم کیا یوز کرتے آئیں ہم میپ ویو یوز کر لیا یا ہم اپنے ویو پہ ڈفرینٹ اسمالر ویو ٹیکسٹ فیلڈ بٹن یہ ایڈ کر دیے نا وی وانٹ اے ویو وچ وی جو ہم خود سے ڈرا کریں ہم کوئی پری بلٹ ویو نہیں لینا چاہ تو اس کے لیے ہمیں ایک خود کلاس لکھنی ہوگی جو یو آئی ویو سے ڈرائیو ہوگی اور اس میں ایک اسپیسیفک فنکشن ہم امپلیمنٹ کریں گے جو اسکرین کو اپڈیٹ کرے گا تو وہ کلاس ہم لکھتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ٹچ ڈرا ویو کی کلاس لکھ رہے ہیں اور اسے ہم نے یو آئی ویو سے ڈیرائیو کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں یو آئی کٹ سلیش یو آئی کٹ انکلوڈ کرنی ہے یو آئی ویو کے لیے سو ٹچ ڈرا ویو کے اندر ہم سب سے پہلے ہی ڈیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں جو ہماری ویو کے اندر ہے اور دیٹ از اے میوٹیبل ڈکشنری اینڈ اے میوٹیبل ارے جو ہماری لائنس ان پروسیس ہیں انہیں ہم نے ایک ڈکشنری میں سیو کیا اور جو لائنس کمپلیٹیڈ ہیں ہم نے انہیں ارے میں سیو کیا ویل ڈسکس ان اے مومنٹ کہ کرنٹ لائنز کو ہم نے ڈکشنری میں کیوں کیا ہے جب کہ کمپلیٹیڈ کو ارے میں کیوں کیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کلیئر کا میتھڈ دیا جس سے یہ ساری لائنز کلیئر ہو جائیں ہم نے ایک انیشلائزیشن کا میتھڈ دیا اس انیشلائزیشن انٹ وتھ کوڈر ہمارا انووک ہوگا اگر ہم انٹرفیس بلڈر یوز کریں اور اس میں ہم سیٹ کر دیں کہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ یو آئی ویو نہیں ہے بلکہ ٹچ ڈرا ویو ہے تو بیسیکلی یہ چینج zip فائل میں ہو رہی ہے اس کے بعد ہم یہ init with coder implement کیا سپر انوک کیا جیسے ہم init میتھڈس میں کرتے ہیں ایف self ایٹ دس ٹائم وی وانٹ بوتھ دیز اریز الاکیٹیڈ سو لائنز ان پروسیس کے لیے ہم نے ایک ڈکشنری الاک انٹ کی اور اسے اس کے بعد کمپلیٹیڈ لائنس کے لیے ہم نے ایک ارے کوٹ کیا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملٹی ٹچ آپ کو ایکسپلسٹلی انیبل کرنا ہوگا وہ ہم نےٹ ملٹی ٹچ انیبلڈ اور یس yes اس کے تھرو اسے انیبل کیا ڈی لاک میں سمپل ہم نے ان دونوں کو ریلیز کر دیا لائنس ان پروسیس اور کمپلیٹ لائنس کو سپر ڈی لاک کال کر لیا اور کلیئر آل کے اندر ہم نے لائنز ان پروسیز سے remove all آبجیکٹس اور کمپلیٹ لائن سے remove all آبجیکٹس کیا اور پھر سیلف کو سیٹ نیڈس ڈسپلے کال کیا جس کے وجہ سے وہ ریڈرا ہوگا سو so یہ ہم نے بیسک گراؤنڈ ورک کیا ہے انیشلائزر کنسٹرکٹر لکھا ڈسٹرکٹر لکھا ایک لائنس کلیئر کرنے کا فنکشن لکھا کسٹم ویو بنایا اسے انٹرفیس بلڈر میں سیٹ کیا اب کسٹم وو کی جو ڈرائنگ ہونی ہے وہ ایک ڈرا فنکشن میں ہونی ہے سو so ڈرا کا ہم ایک میتھڈ لکھیں گے اور اس میتھڈ کے اندر ہم ایکچوئل ڈرائنگ کریں گے اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب کلیئر آل میں سے ہم نے ڈرائنگ کرنی تھی وی ان جنرل ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو ملے گا یو نیور کال ڈرائنگ ایکسپلسلی فرام اینی ایونٹ یعنی ایک ایونٹ ہم ہینڈل کر رہے ہیں ہم وہاں سے ڈرا نہیں کریں گے اس کے بجائے ہم مارک کر دیں گے کہ ڈرائنگ کی ضرورت ہے سو وی سیڈ کہ ہم نے مارک کر دیا سیٹ نیڈز ڈسپلے نیڈس ریڈرا اب سسٹم نے دیکھنا ہے کہ اگر کچھ ایونٹس انوالو ہو رہے ہیں کی بورڈ سے ماؤس سے اور ان کے انہوں نے ریڈرا سیٹ کیا ہے بٹ کی بورڈ آپ کے لوکیشن ڈفرینٹ جو بھی آ رہے ہیں, mouse بھی ہیں وہ کیو میں آ رہے ہیں اور وہیں پہ آپ کا redraw event بھی آ گیا جب وہ event process ہوگا تو ڈریکٹ کال ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ لیٹ سے ایپلیکشن سے سوئچ کرتے ہیں اور دوسری ایپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اب اس ٹائم پہ آپ نے دوبارہ اسکرین ریفریش کرنی ہے so, اگر آپ نے کوئی ڈرائنگ کی بورڈ کے ریسپونس میں ڈائریکٹلی کر دی تھی تو وہ تو ڈسپلے نہیں ہوگی تو وہ ایپلیکیشن کی لاجک بنانا زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا اس لیے یہ ریکوائر کرتی ہیں ساری ونڈوئنگ اپلیکیشن کہ ساری ڈرائنگ ایک میتھڈ میں ہو جس سے جیسے آئی او ایس ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے وہ جب بھی اس ایپلیکیشن کو ڈسپلے کرنا چاہے اٹ ووڈ جسٹ کال دیٹ فنکشن جو اس کیس میں ڈرا ریکٹ ہے یا ونڈوز کے میسج ہوتا ہے تو اٹ ووڈ اپشن سیکنڈ چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم نے کمپلیٹیڈ لائنس ایک ارے میں رکھی ہیں جبکہ لائنس ان پروگرس ایک ڈکشنری میں رکھی ہیں تو ارے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لائنس پوائنٹس میں رکھ لیا جو ان پروگریس ہیں انہیں ہم نے ڈکشنری میں کیوں رکھا ہے ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر لائن کو ہم نے ایسوسیٹ کرنا ہے اس کے یو آئی ٹچ آبجیکٹ سے جب ہمیں یو آئی ٹچ ایونٹ آیا ایک سیٹ آیا کہ یہ والی فنگرز موو ہوئی ہیں وی نیڈ ٹو نو کہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا ان کے ساتھ سٹارٹنگ پوائنٹ تو نہیں آ رہا اور وہ ہم ڈکشنری میں سے لک اپ کریں گے کہ یہ فنگر کون سی والی لائن کے کورسپونڈنگ ہے اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا یہ اس لائن کا نیا اینڈنگ پوزیشن ہے تو اگر آپ تین پوائنٹس پہ ٹچ کریں اور موو کریں تو یہاں پہ جو ایونٹ آئے گا اسے پتہ ہے یہ والی ٹچ یہاں سے, ہوئی تھی, یہ یہاں سے ہوئی تھی اور یہ تھرڈ ٹچ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ جو میپنگ میں بول رہا ہوں کون سی ٹچ ورسز کون سی لائن یہ ڈکشنری میں اسٹور ہے تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈریکٹ کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے سو so ڈر کو ایک ریکٹ پاس ہوا ہے سی جی ڈائیکٹ اور اس کے اندر اس نے اس ریکٹ اینگل کو اپڈیٹ کرنا ہے ہم نے یہ سی جی فار کور گرافکس اور ہم نے اس میں کنٹیکسٹ ریفرنس کریٹ کیا یو آئی گرافکس گیٹ کرنٹ کانٹیکسٹ اس کانٹیکسٹ پہ ہم ساری ڈرائنگ کریں گے سیٹ لائن ویٹ ٹین پکسلس ہم نے سیٹ کی تاکہ ہمیں تھک لائنس نظر آئیں لائن کی اینڈنگ اور اسٹارٹنگ کو ہم نے راؤنڈ کیا جیسے آپ کے سے ہی ڈرا ہوئی ٹھیک بلیک لائنز نیچے ہوں گی ریڈ اس کے اوپر ہوں گی تاکہ وہ لیٹر ڈرا ہوں جو کرنٹلی ڈرا ہو رہی ہیں یو آئی کلر بلیک کلر یو آئی کلر سے ہم نے بلیک کلر لیا اسے سیٹ کیا اب کرنٹ کلر اب بلیک ہو گیا اس کے بعد جو ڈرائنگ ہوگی اس کے بعد فور لائن لائن پوائنٹر ان کمپلیٹ لائنز ہم ساری کمپلیٹ لائنز کو ون بائی ون دیکھ رہے ہیں سی جی کانٹیکسٹ موو ٹو پوائنٹ اور اس کے لیے کس پوائنٹ پہ جانا ہے لائن بگن ڈاٹ ایکس لائن بگن ڈاٹ وائی سو یہ بگن چونکہ پراپرٹی ہے ایک آبجیکٹ میتھڈ ہے اس لیے اسے ہم نے اسکوئر بریکٹ سنٹیکس سے کیا ہے اور جو سی ڈی پوائنٹ اٹ ہے وہ ایک سی کا اسٹرکچر ہے اور سی کے اسٹرکچر کو آپ ڈاٹ ایکس ڈاٹ وائی کر کے ایکسیس کرتے ہیں تو so, یہ سی کے آبجیکٹ سی از ریئلی سیٹ آف سی سی کے اسٹرکچرز اسی طرح سے ورک کر رہے ہیں سی جی کانٹیکسٹ ایڈ لائن طرح line, end, یہ ہمیں اینڈنگ پوائنٹ دے دیا اور سی جی کانٹیکٹ اسٹروک پاتھ یہ ایکچولی اسٹروک کرے گا کرنٹ کلر اب ہم ان پروگرس لائن شو کرنے لگیں اس میں ہم نے فار ایچ ویلو ان لائنس ان پروگرس لائن آبجیکٹ فار کی وی تو اب ہم نے جتنی اس میں ویلوز ہیں اس میں سے ساری لائنس نکال رہے ہیں اس میں یو آئی ورسیز ا پڑی تھی کی ویلیو پیئرس تھے ہم نے ساری ویلیوز لیں اس کے بعد سی جی کونٹیکس موو ٹو پوائنٹ اور ایڈ لائن ٹو پوائنٹ اور اسٹروک پات سیم میتھڈ سے ریڈ لائن اسٹرا کر دیں نیکسٹ ہم نے ٹچ از اور ٹچ از مووڈ کے ایونٹس لکھنے ہیں اور ان ایونٹس میں ہم نے ایک نئی ڈکشنری میں انٹری یا پرانی انٹری کو ایکسٹینڈ کرنا ہے so, سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسے ایک سیٹ آف ٹچز آ رہے ہیں جو کہ این ایس سیٹ آف یو آئی ٹچ آبجیکٹس ہیں اور ایک ایونٹ آبجیکٹ آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فور یو آئی ٹچ ٹی پوائنٹر ان ٹچز کیا یہ ایک لوپ کرے گا جو سارے نئے ٹچ آبجیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں so, اگر آپ ایک بار ایک ٹچ کر کے فنگر اپ کرتے ہیں اور دوبارہ ڈاؤن کرتے ہیں اٹس اے نیو یو آئی ٹچ آبجیکٹ ایف ٹیپ کاؤنٹ یہ ٹچ ہے کہ یہ ڈبل ٹیپ تو نہیں ہوا we call self-clear all ہم یہ فنکشنالٹی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی فنگر سے ڈبل ٹیپ کر دیں گے تو ساری لائنس کلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ویلیو وتھ پوائنٹر جو کی کے لیے ہم یو آئی ٹچ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے تھرو ہم نے وہ کی ویلیو لے لی این for the value ویلیو وتھ پوائنٹر کریٹ اے لائن فار دا یہ این value ویلیو میں ہم پیک اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ui touch ہے اس کو ایک این ایس آبجیکٹ کے اندر ریپ کر دیں پھر ہم ایک لائن کریئٹ کر رہے ہیں سی جی پوائنٹ ٹی لوکیشن ان ہم نے اس یو آئی سے پوچھا کہ اس کی لوکیشن ان ویو کیا ہے اور ویو پاس کیا سیلف کیونکہ ہم اس وقت ایک ویو میں ہیں تو ہمیں اس ویو کے ریلیٹو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا دین وی سی نیو line لائن لاک انکٹ یہ ہماری اپنی جو لائن کی کلاس ہے وہ الاکیٹ ہو گئی نیو لائٹ کی سیٹ بگننگ سیٹ اینڈنگ دونوں ہم نے اس لوکیشن پہ کر دیوکیشن ہمارے پاس کہاں سے آئی اس ویو کے اندر اس ٹچ کے ریلیٹو کوڈینٹس دین وی پوٹ دا پیئر آبجیکٹ کیا ہے لائن ہے فار کی کیا کیس ویلو ہے جس کے اندر UI, UI پڑا ہے اس کے بعد جو ٹچز مووڈ ہے مووڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے اگین سارے یو پہ جا رہے ہیں, کی لے رہے ہیں, اس کے اگین اس کے اگینسٹ ایک این ایس ویلیو آبجیکٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں این ایس آبجیکٹ چیز مل جائے فائنڈ دا لائن فار دس ٹچ کیسے کہیں لائنس ان پروسیس آبجیکٹ فار کی اور اسے کی پاس کی کہ یہ یو آئی ٹچ ہے اس کی کورسپونڈنگ ہمیں لائن چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیں فار شیور sure ہے کہ وہ ایگزٹ کرتا ہوگا ڈکشنری میں کیونکہ ٹچز بگین ایک بار آ چکا ہے اور ابھی ٹچز اینڈ نہیں آیا اور کسی یو آئی ٹچ کا اگر ٹچز مووڈ آ رہا ہے تو فار شیور sure اس کا ٹچز بگین پہلے آیا ہوگا تو بگین میں ہم نے اس یو آئی ٹچ کو ڈکشنری میں ڈالا اور مووڈ میں لک اپ کیا لک اپ پہ ہمیں لائن مل گئی دین وی اپڈیٹ دا لائن لائن سے کیسے لائن سے کو اپڈیٹ کیا ہم نے اس کے ویو میں ریلیٹو کوڈینیٹس پوچھے اور اس سے ہمیں ایک سی جی مل گیا اور پھر ہم نے لائن میں اسے اینڈ سیٹ کر دیا لائن کا نیا اینڈ سیٹ کر دیا تو so لائن کا بگننگ پوائنٹ وہی رہا جہاں پہ ٹچز بگین ہوا تھا اور پھر جیسے جیسے ٹچ موو ہوا ساتھ ساتھ ہم اس کی اینڈنگ اپڈیٹ کرتے رہے اور اب اینڈ اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ہم نے سیلف سیٹ نیڈس ڈسپلے جس کے ابھی ہم نے ڈسکشن کیے یہ انواک کیا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ڈرا ڈائریکٹ کال ہوگا اور ساتھ ہی وہ اسکرین اپڈیٹ ہو جائے گی تھرڈ پارٹ ہے کہ جب ٹچ اینڈ ہو یا ٹچ کینسل ہو تو ہم نے ٹچ اینڈیڈ اور ٹچ از کینسل ود کو ایک فنکشن اس کے کر انواک کرنا ان میں end touches call کر رہے ہیں یعنی touches ended اور touches cancelled دونوں سے ہم self end touches اور اسے touches pass کر رہے ہیں یہ end touches ہم کیسے implement کریں گے جو کینسلڈ اور اینڈیڈ دونوں کے اس میں انوک ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے ریموو کرنی ہے اینڈنگ ٹچز فرام ڈکشنری ہم آئیٹریٹ کریں گے سارے ٹچز پہ یو آئی ٹچ ٹی پوائنٹر اینڈ ٹچز این ایس ویلیو کی از بالکل وہی طریقہ ہم نے ایک این میں بنا لیا اس کے بعد لائنز ان پروسیس میں ہم نے آبجیکٹ فار کی مانگا کہ اس کی کے کورسپونڈنگ آبجیکٹ کون ہے تو ہمیں کورسپونڈنگ لائن مل گئی اگین ہم شور ہیں کہ ہمیں کوئی لائن ملے گی کیونکہ ابھی تک اس ٹچز کا یہ پہلی بار اینڈ کال ہوا ہے سو so, اس کے بعد ہم نے چیک کیا اف لائن اور ہم نے کمپلیٹ لائنس میں ایڈ آبجیکٹ کر دیا اس لائن کو سو so, یہ جو لائن اس ڈکشنری میں ٹچ کے کورسپونڈنگ پڑی ہے اس لائن کو اس پوائنٹ پہ ہم نے ان پروگرس سے نکال کے کمپلیٹیڈ میں ڈالا اور ان پروسیس میں سے اسے ریموو کر دیا ریموو آبجیکٹ فار کی اور اسے کی پاس کر دیا اگین ہم نے سیلف سیٹ نیڈس ڈسپلے کال کیا اس بار کیا ہوگا یہ لائن ریڈ کے بجائے بلیک میں ڈرا ہوگی بیکوز یہ ڈکشنری سے نکل کے اس ارے میں چلی گئی ہے ہماری اپلیکیشن کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے ہمارا جو ہے ٹچ ڈرا ویو کے پاس کمپلیٹیڈ لائنس ہیں کمپلیٹ لائنس ہیں جو کہ ایک این میوٹیبل ارے ہے وہ کمپلیٹ لائنس ایک ارے آف لائن آبجیکٹس ہے ہر لائن آبجیکٹ کے اندر ایک سی جی پوائنٹ بگین اور ایک سی جی پوائنٹ اینڈ پڑا ہے پھر اس کے پاس ایک لائنس ان پروسیس ہے جو ایک ایک ڈکشنری ہے ڈکشنری کی آبجیکٹ پیئرس ہوتے ہیں اس میں کیس این ویلیو ٹائپ کی ہیں جس کے اندر ایکچوئل یو آئی ٹچ پوائنٹر پڑا ہے آبجیکٹس اس میں لائن ٹائپ کی ہیں جس میں begin اور end پڑا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کی اب کمپلیٹلی ایک ملٹی ٹسٹ ڈرائنگ اپلیکیشن بن گئی ہے آپ جیسے جیسے فنگرز اس پہ موو کرتے ہیں ریڈ لائنس اسٹرانگ ہوں گی جیسے آپ لفٹ کرتے ہیں وہ بلیک ہو کے پرماننٹ ہو جائیں گی انلس یو ڈبل ٹیپ اور اس پہ لائنز کلیئر ہو جائیں گی تھوڑا سا اس کی لاجک کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے یہ سارا کوڈ دیکھا ہے ہم نے کیا یہ کہ ہم نے دو ہمارا جو ماڈل ہے ہمارا ماڈل اس کیس میں کمپلیٹیڈ لائنس اور ان پروگرس لائنس ہیں کمپلیٹیڈ لائنس از اے سیٹ آف لائنس Set is an array of lines, جس میں اور وہاں سے آپ کی کورسپونڈنگ آبجیکٹ کیا ہے وہ آپ کی ایک لائن ہے ونس آپ کا ٹچ فینش ہوگا یہ لائن ڈکشنری میں سے موو کر کے ارے میں آ جائے گی سو so, اب ہوگا کیا جب آپ کا ٹچ ایونٹ آئے گا تو ٹچ ایونٹ پہ سب سے پہلے آپ بگن آئے گا پھر موو آئے گا پھر either اینڈ اور کینسل آئے گا کینسل کو ہم نے کامن امپلیمنٹ کیا تو ہمارے لیے تین پارٹس ہیں بگن موو اینڈ بگن میں آپ کو ہمیشہ ایک نیا یو آئی ٹچ پوائنٹر پاس ہوگا کبھی ری یوز نہیں ہوگا یعنی سیم آبجیکٹ آپ کو ہر بار آئے گی بگن میں اگر آپ کو ایک ٹچ آ رہے آپ نے اس کے کورسپونڈنگ ایک لائن آبجیکٹ بنایا جس کا سٹارٹنگ اور اور یہ پیئر میں ڈال دیا تو بگن پہ آپ نے ایک پیئر بنا کے ڈکشنری میں ڈالا جو کیا تھا آپ کی کی اس میں یو آئی ٹیچ پوائنٹر تھا اور آپ کا آبجیکٹ اس میں ایک لائن تھی لائن کی لوکیشن سٹارٹنگ اینڈنگ سیم تھی کیا تھی آپ کا جو ویو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس میں آپ نے پوچھا یہ اسکرین پہ ٹچ کی ہے میرے ویو کے ٹاپ لفٹ سے یہ کیا کوڈینیٹس بنتے ہیں آپ کو وہ کارڈینیٹس ملے آپ نے اسٹارٹنگ لائن کا آبجیکٹ بنا کے اسٹور کر لیا اب آپ کو موو کا میسج آئے گا اگر یوزر ٹیپ کر کے لفٹ کر لیتا ہے تو سیدھا اینڈ کا آ جائے گا اگر یوزر سوائپ کرتا ہے موو تو آپ کو کا ایونٹ گا مووڈ کے ایونٹ میں آپ کو ہمیشہ یو آئی ٹچ پوائنٹر ری یوز ہوگا یعنی آپ کو جو یو آئی ٹچ پوائنٹر پاس ہوگا سیٹ آف یو آئی ٹچ میں وہ آپ کو کبھی نہ کبھی پہلے begin میں آیا ہوگا تو آپ اس یو آئی ٹچ پوائنٹر کی مدد سے ڈکشنری میں لک اپ کر لیں گے اس پوائنٹر کی کورسپونڈنگ لائن لائن میں اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ نہیں چھیڑیں گے جو بگن میں سیٹ ہو گیا وہ سیٹ ہو گیا اور اینڈنگ پوائنٹ کو اپڈیٹ کر دیں گے اگین اسی طرح ویو میں آپ ریلیٹو پوزیشن لے کے اور وہ اپڈیٹ کر دیں گے اس کے بعد تھرڈ آپ کے پاس موو آتے رہیں گے آپ کے پاس آئے گا. اور جب آپ کے پاس انڈ آئے گا اس میں آپ اگین شور ہیں کہ سیٹ میں سارے یو آئی ٹچ پوائنٹرس پہلے آپ کو بگین میں آ چکے ہیں موو میں بھی آیا ہو بٹ بگن میں ضرور آ چکے ہیں وچ مینس آپ کی ڈکشنری میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب اینڈ کا ایونٹ آ رہا ہے کینسل کا تو اس کے بعد وہ یو آئی ٹچ پوائنٹر دوبارہ نہیں آنا یعنی وہ لفٹ ہو رہا ہے یوزر نے وہ ٹچ چھوڑ دیا ہے تو وہ یو آئی ٹچ پوائنٹر کبھی رپیٹ نہیں ہوگا نئے ٹچ پہ نیا یو آئی ٹچ پوائنٹر آئے گا وچ مینس اٹس اے گڈ ٹائم ٹو ریمو اٹ فرام ڈکشنری تو ڈکشنری میں سے جا کے ہم نے اس یو آئی ٹچ پوائنٹر کو ریمو کر دینا ہے اور اس کے کورسپونڈنگ جو لائن ہے وہ اب ان پروگرس نہیں رہی وہ کمپلیٹیڈ ہو گئی ہے تو ہم نے اسے لائن کے آبجیکٹ کو ڈکشنری میں سے نکالا اور ارے میں ڈال دیا اور ڈرا ریکٹ بیسڈ آن ارے ڈکشنری اسکرین اپ ڈیٹ کر دے گا سیملر ٹو دا وے وی امپلیمنٹ ملٹی ٹچ ایگزامپل ڈبلو پی ایف اس میں بھی اسی طرح سے آپ سیم ٹچ کو ٹریک کر سکتے تھے سیم آئیڈیا فنگرس کو سپریٹلی ٹریک کرنا تھوڑا سا اس ایگزامپل کو اور ایکسٹینڈ کریں گے اینڈ وی ول انٹروڈیوس کلرس ان دس ایگزامپل بٹ خالی کلرس کو ایڈ کرنا اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا سو وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ بلاکس ان آبجیکٹو سی اگین اٹس اے نیو some concept you have already seen جو کہ جاوا میں بھی تھا اور سی شارپ میں بھی تھا Which, is, which are anonymous methods yeah c sharp mill, lambda expressions to aapke paas expressions hain jo aap directly use kar anonymous methods ko thoda sa bhi hum syntax dekhenge iska syntax thoda c ke pointers se c mein function pointers hote hain ki aap ek pointer to a function a but it's strikingly different from a normal c function pointer بیکوز جیسے انونمس میتھڈ سی شاپ میں اپنے آؤٹر اسکوپ کے ویریبلس کیپچر کر لیتے ہیں یعنی آپ ایک کوئی کوڈ لکھ رہے ہیں اس میں بیچ میں آپ انانس میتھڈ لکھتے ہیں تو آپ اس اسکوپ سے باہر کے ویریبلس ایکسیس کر سکتے ہیں یہ آپ نے کر کے بھی دیکھا ہے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ویریبلس کاپی ہو کے اس اسکوپ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں آپ کوئی کال بیک لکھ رہے ہیں یا کنٹینویشن لکھ رہے تھے آپ تو so, کنٹینویشنز میں آپ نے آؤٹر ویریبلس یوز جبکہ وہ آؤٹر اسکوپ کا وہ تو انرول ہو کے جا چکا ہوگا اس ٹائم تک بٹ دا جو method میتھڈ دیٹ ریٹینڈ اے کاپی فار اٹس تو اسی طرح سے بلاگس ہمیں یہ ساری فیسلٹی دیتے ہیں سی تو ہم اسی ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کریں گے تھوڑے سے اس لائنس میں colors ایڈ کریں گے اور وی ول یوز بلاگس فار دس پرپز سو لیٹ سی کے ہم ایونچل اپلیکیشن کیسی چاہتے ہیں eventually جو ہم اپلیکیشن بنائیں گے وہ ہمیں اس طرح کی آؤٹ پٹ دے گی اور اس میں کلرز یوزر نہیں چوز کر رہا ہوگا بلکہ اوریئنٹیشن لائن کی اورینٹیشن اور اس کی لینتھ کی بیس پہ ہم چوز کر رہے ہوں گے سو so, یوزر سے چوز کرانا وڈ بی جسٹ ایڈنگ اے ٹول بار ایٹ دا باٹم بٹ ہم ذرا انٹرسٹنگ کام کریں گے کہ یوزر جسٹ ڈرائنگ لائنس اور ان لائنس کا کلر ڈسائڈ ہوتا ہے بیسڈ آن دیئر لینتھ اینڈ اورینٹیشن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں لائنس کو اپنا کلر یاد رکھنا ہوگا بیکاز ہر لائن کا اپنا کلر ہوتا ہے سو وی نیڈ اے کلر پراپرٹی اے کلر فیلڈ ان لائنس اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم ایک یو آئی کلر پوائنٹر ایڈ کر لیں گے ڈیٹا میں اور ایک پراپرٹی ایڈ کر لیں گے ریٹین یو آئی کلر پوائنٹر हम کی اور امپلیمنٹیشن میں ہم اسے سنتھسائز کلر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک انٹ میتھڈ لکھیں گے انٹ میتھڈ ہمیں ایڈیشنل جو کام کر رہا ہے UI color black color so by default it's setting the color to black dilock mein hum us color ko release kar rahe hain so right now only thing we have done is ke line mein hum color add kar de next cheez jo hum karne ja rahe hain ke rectangle jo draw rect hai uske andar us color ko actually use kare so humne jo UI color black color set kiya tha wo line humne comment out kar di jo loop se bahar loop ke andar taaki har line ka apna color set kare ہم نے لائن کلر یعنی لائن سے پوچھا اس کا کلر کیا ہے اور اسے سیٹ کیا اور اس کے بعد باقی کوڈ اسی طرح سے کرنٹ جو لائن جو ڈرا ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہم نے ریڈ میں شو کی ہیں اس سون ایز دے آر تو وہ جو لائن کے اندر کلر سٹور ہوا ہوا ہے اس پہ سیٹ ہو جائیں گی تو رائٹ right نا ہم نے صرف فاؤنڈیشن ورک کی ہے کہ لائن اب اپنا کلر یاد رکھ سکتی ہے اور ڈرا ریکٹ میں وہ کلر یوز ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا بلاگس کا سنٹیکس دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بلاگس کا ہم یہاں پہ کیسے یوز کر رہے ہیں یہ کام بلاگس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بٹ بلاگس ایک بہت پاورفل فیچر ہے جس سے لینگویج میں کوڈ لکھنا بہت کمپیکٹ اور نیٹ ہو جاتا ہے بہت سارے میتھڈز ایسے ہیں جو کال بیکس کی جگہ آپ بھی لے لیتے ہیں اور آپ رائٹ اے وے ون لائنر اگر آپ کو کوئی کال بیک لکھنا ہے وہیں پہ لکھ سکتے ہیں تو کوڈ کو مینٹین کرنا اس پہ کال بیک کو ساتھ ہی دیکھنا اس یہ کال ہے اور کہ اس کی کال بیک ہے اٹ بیکمس ایزیئر بلاکس کا سینٹیکس اس طرح سے ہے بلاکس میں آپ اس کی ریٹرن ٹائپ دیتے ہیں وچ از ان دس ایگزامپل پوائنٹر پیرنتھس کے اندر آپ کیرٹ سمبل یوز کرتے ہیں اینڈ دین پیرنتھس کے اندر آرگومینٹس تو اٹس جو آرگومینٹس اور like ریٹرن ٹائپ ہوتے ہیں اٹس ناٹ لائک دا سلیکٹرس جو اسکوائر بریکٹس میں ہوتا ہے بلکہ ایک نارمل میتھڈ کی طرح اور اگر آپ یہ پیرنتھسس کے اندر جو کیریٹ سائن ہے اگر ہم سی کے فنکشن پوائنٹرس آپ نے کبھی دیکھی ہوں تو اس میں اس دا سیم ایکسیپٹ یہ کہ پیرنتھس کے اندر آپ اسٹیرک سائن یوز کرتے ہیں سو اٹس پر سیملر ٹو ہاؤ یو ڈکلیئر فنکشن پوائنٹرز ان سی اور سی پلس پلس بٹ سٹار کی جگہ ہم نے یہاں پہ کیرٹ یوز کیا ہے سو وی آر ڈکلیئرنگ اے بلاک اگر ہم نے ایک بلاک ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے جس کے اندر ایک بلاک کو اسٹور کر سکیں تو دین اس کا جو ویریبل نیم ہے وہ اس کیرٹ کے بعد آئے گا اگین دا سنٹیکس از دا سیم ایز فنکشن پیرنتھس کے اندر کیرٹ followed by the name of the ویریبل جو کہ یہاں پہ کلر اسکیم ہے اور اس کے بعد پیرنتھیس کے اندر آرگومنٹس اس کے بعد ایکول سائن اور اب ہم نے وہ جو بلاک ہے بلوک کی باڈی یہ جو انمس میتھڈ ہے اس کی باڈی دینی ہے اس کی باڈی دینے کے لیے ہم اس کے جو آرگومینٹس ہیں وہ ریپیٹ کریں گے کیرٹ سائن کے بعد اور وہاں پہ ہم اس کی باڈی دیں گے اب ہم ایک میتھڈ لکھیں گے جو ہر لائن کا کلر سیٹ کرے گا اور وہ کلر کیسے سیٹ کرے گا وہ کلر ایک بلاک کو یوز کرتے ہوئے سیٹ کرے گا سو so, یہ ہم ٹرانسفارم لائن کلرز وتھ بلاک کا میتھڈ لکھ رہے ہیں جس میں ہم صرف ایک بلاک پاس کر رہے ہیں سو ناؤ سی دا ٹائپ آف دا بلاک آپ کو یاد ہوگا سلیکٹر میں جو ٹائپ ہے وہ پیرنتھس کے اندر دیتے ہیں تو پیرنتھس کے اندر جو کلر فار لائن آرگومینٹ ہے ایک بلاک کیسے پتا چلا پیرنس کے اندر لائن پوائنٹر لکھا ہے اور اس کی ریٹرن کیا ہے یو آئی کلر پوائنٹر اور یہ ساری اندر ، یہ ساری چیز ٹائپ آف color for لائن آرگومینٹ ہے سو یہ ٹرانسفارم لائن colors with بلاک بلاک اسے پاس ہوگا اور اس فنکشن نے فور لائن لائن ساری کمپلیٹ لائنس پہ جانا ہے اور color اسے کی دس از ہاؤ یو کال اے بلاک تو بلاک کو کال کرنا ویسے ہی ہے جیسے یو کال اینی ادر فنکشن ان سی اور سی پلس پلس سی کے سلیکٹ اسٹائل سے نہیں نارمل اولڈ اسٹائل فنکشن سے ہم کال کریں تو that's the block style اس کے بعد ہم یہ کلر پوچھیں گے اس لائن کا کلر کیا ہونا چاہیے اس بلوک نے ہمیں بتایا کہ اس لائن کا یہ کلر ہو اور ہم نے L پہ set کلر سیٹر کال کیا اور اسے سی پاس کر دیا ساری لائنز کا کلر سیٹ کرنے کے بعد ہم نے self set needs display کو کر دیا تو اس کے بعد یہ کلر سیٹ ہو جائے گا تو جب بھی یہ transform لائن کلرز with block کا function invoke ہوگا ساری لائنز کا کلر ریکلکولیٹ ہوگا اور بلوک we'll so پاس کرے گا سو بلاک ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم ایک بلاک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں ریمبر ڈکلیئرنگ سینٹیکس کیرٹ کے فوراً بلوک ویریبل نیم ہے کلر پیرنس کے اندر دین پیرنتھس کے اندر آرگومنٹس ہیں لائن پوائنٹر اور بالکل شروع میں ریٹرن ٹائپ ہے یو آئی کلر اس بلاک کو زائن کرنے کے لیے ہم کیرٹ سائن یوز کریں گے کہ یہ بلاک ہے یہ بتانے کے لیے اور کیرٹ کے بعد سارے آرگومنٹس ریپیٹ کریں گے لائن پوائنٹر ایل ایل کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم بلاک کے اندر اس کے اندر ہم نے لائن کے اینڈنگ اور بگننگ پوائنٹ لائن کی ڈیکس ڈسٹینس پلیسمنٹ اور وائی ڈسپلیسمنٹ نکال لی یعنی لائن کی لینتھ ایکس ڈائمنشن میں کتنا, کتنا ہے اور وائی ڈائمنشن میں کتنی ہے سو so, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لائن کا جو ڈی ایکس سیٹس نیئر زیرو سو ڈی ایکس کے زیرو ہونے کا مطلب ہے کہ لائن از پریٹی مچ ورٹیکل یعنی اس کی جو ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بہت کم ہے سو وی چوز دا ریڈ کلر اور اگر وہ کلوزر ٹو ہارزونٹل ہے تو ہم گرین کلر چوز کر رہے ہیں اور اس کی لینتھ کی بیسس پہ اس کا بلو کمپونیٹ چوز کر رہے ہیں سو so, ہم نے گرین ریڈ اور بلو کمپونیٹ پروپورشنلی چوز کر لیے تاکہ وی جسٹ وانٹ کے ڈیفرنٹ لائنس ڈیفرنٹ طریقے سے کلر ہوں اور اس کے بعد اس سے ریٹرن کر دیا یو آئی کلر کلر ود ریڈ گرین بلو کمپونیٹس الفا ون یہ سے ہم نے اس کے ساتھ ایک کلر بنا کے اس سے ریٹرن کر دیا یہ بلاک ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا یہ بلاک ہم پاس کریں گے اس ٹرانسفارم لائن بلاک اور اسے کلر پاس کی اور وہ فور لوپ میں اس بلاک کو انووک کرے گا تو یہ بلاک کا سینٹیکس دیکھ کے ایسے لگتا ہے ہم اسے سیپریٹ فنکشن میں بھی لکھ دیتے تو اوکے okay تھا لیکن بلاگس کیپچر ویریبلز جسٹ ریممبر انانس میتھڈ اس طرح سے سی شاپ میں ویریبلز کیپچر کرتے تھے اگر اس بلاک کے اوپر کچھ ویریبلز ہوتے وہ بلاک کے اندر اویلیبل ہوتے اور وہ آگے جا کے جب فور لوپ سے یہ بلاک انووک ہوتا تو وہ ویریبلس اویلیبل ہوتے ناٹ دا ریئل ویریبلس ان کی کاپیز اویلیبل ہوتی and that's called capturing of scope variables. So, it's easy to write in line for a programmer. Like we discussed in anonymous methods, it's easy to write in line for a programmer, so that he can write in line for its callbacks. We have understood the syntax that a block can become a block variable, that variable can be passed around, ho hai, and that variable is really a function. سو so, اس فنکشن کو اس انومس میتھڈ کو جو ایز اے ویریبل پاس راؤنڈ ہو جاتا ہے اس کو آبجیکٹو سی میں ہم ایک بلاک کہتے ہیں تو ایک بلاکس کی راؤنڈ کیل بیک بلاکس کین بی یوزڈ ایز ڈفرنٹ ڈفرنٹ فار ڈفرینٹ میکینزم فنکشنس تو کلرائز کا میتھڈ جب بھی ہم انوک کریں گے وہ اس بلاک کو کریٹ کر کے اور پھر ٹرانسفارم وال فنکشن میں اسے لوپ گا ساری لائنس پہ اور ہر لائن پہ یہ بلاک ان کرے گا اور ہر لائن پہ بلاک ان کرنے کے بعد وہ سیٹس نیڈ ڈسپلے کر دے گا تو اس پرٹیکولر اپلیکیشن میں ہم یہ کرنے لگے کہ جب ڈیوائس شیک ہو تو ساتھ ہی ساری لائنز کلر ہو جائیں لیکن okay, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی ٹچز اینڈ ہو وہ ریڈ لائنز ساتھ ہی اپنا کلر ڈیٹرمن کر لیں یو کڈ ہیو ڈن دیٹ بٹ جسٹ ٹو سی اندر ایونٹ کہ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں وی ول کلرائز وین دا ڈیوائس از چیک سو ساری لائنس بلیک ہوں گی اینڈ وین یو شیک اٹ It, they will get colors and then the new lines will again be black and when you shake it they will also get colors here motion begin or with event this motion begin with event ka function is that is what we will use in shake and we will use self-colorize for this we will use self-colorize for this we have some other functions did move to window or can become first responder I have also given an example hai. but the key function is here motion begin with event is تو موشن بگین ود ایونٹ آپ کا شیک پہ آئے گا اور اس پہ آپ سیلف پہ کلرائز کال کر رہے ہیں سو so یہ بلاگس ہم نے دیکھے اور بلوکس کو ابھی تو ہم نے کال میں یوز کیا ہے کسی فنکشنس کو کال کرتے ہوئے رائٹ right اوے آپ ان لائن بلوک لکھ سکتے ہیں ون لائنر جہاں پہ آپ کو کال بیک ہو یہ اس کا بہت یوزفل یوزفل کیس ہے جس میں یہ یوز ہو سکتے ہیں لیکن اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ آتا ہے جب ہم اسے گرینڈ یا جی سی کے Again, new term, old concept. Don't be scared of new terms, you have seen everything about event-driven programming for WPF. So, Grand Central Dispatch is kind of a task management thing, in which you have thread pools and tasks hain which can go in parallel. You have seen that concept. Multi-threading, when ja, discuss discussed first we did it with threads, then we did it with tasks, and tasks saw the benefit of ٹاسک میں ہم اسی طریقے سے سکتے تھے، یہ آپ اس کام کے لیے بلاگس یوز کرتے ہیں بلاگس از جسٹ بیسک میکینزم جس طرح وہاں پہ انانس فنکشن تھے آپ کے پاس بلوکس ہیں اور بلاکس آپ جی سی ڈی کو پاس کرتے ہیں یا گرینڈ سینٹرل ڈسپیچ کو پاس کرتے ہیں وچ کین رن دم ان پیرل تو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم بیسک جو without using بلاکس اگر ہم تھریڈس کے تھرو کام کریں وداؤٹ یوزنگ جی سی ڈی گرینڈ جس میں تھریڈ پول نہ یوز کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم نارمل طریقے سے ایک تھریڈ کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپلیکیشن ڈیٹ فینش لوڈنگ ود آپشنس جو ہمارا سٹارٹنگ میتھڈ ہوتا ہے جس میں اپلیکیشن لوڈ کرنے کے فوراً بعد ہم نے کوئی کام کرنا یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیٹیسٹ نیو تھریڈ سلیکٹر ٹو ٹارگیٹ وتھ سیلف وچ مینز کہ ایک نیا تھریڈ شروع ہو جائے وہ نیا تھریڈ کہاں سے شروع ہو کیلکولیٹ تھریڈ انٹری یہ ایک سلیکٹر ہے اور اس کا سلیکٹر آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم ایٹ سلیکٹر یوز کریں گے یہ ایٹ سلیکٹر آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہم رسپونس ٹو سلیکٹر والا میتھڈ دیکھ رہے تھے تو اس سے ہم نے سلیکٹر آبجیکٹ دیکھ لیا کس آبجیکٹ پہ سیلف پہ اور اسے ود آبجیکٹ کچھ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کس پہ کال کیا ہے یہ این تھریڈ پہ کال کیا ہے یعنی یہ این تھریڈ کا کلاس میتھڈ ہے جو ایک نیا تھریڈ کریٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ریگولر اپنی ونڈو سٹارٹ کی اسے وزیبل کیا اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیلکولیٹ تھریڈ انٹری کا جو میتھڈ ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم اگین یہ چیک کر سکتے ہیں کسی نے Thread کو Cancel تو نہیں کیا Remember Task کینسلیشن یا Thread کینسلیشن ہم نے ڈبلیو میں بھی دیکھی تھی تو ہم یہاں پہ این ایس تھریڈ کرنٹ تھریڈ جو رن کر رہا ہے جو کہ یہاں پہ نیو تھریڈ ہوگا کیلکولیشن تھریڈ انٹری میں ہم نے کہا وہ اس کینسل تو نہیں ہے اگر کینسل نہیں ہے تو ہم ڈو کیلکولیشن اینڈ ڈو کیلکولیشن از اے فنکشن جہاں پہ آپ کی جو ریئل کیلکولیشن ہو رہی ہے جو ٹائم ٹیکنگ کام ہے جس کی وجہ سے آپ پیرل میں کام کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ہوا ہے رن کرنا ہو تو آپ وہ رن کرتے تھے آپ آبجیکٹو سی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ تھریڈ کے ساتھ سمپل این ایس تھریڈ کے ساتھ آپ کس طرح سے ایک parallel thread اسٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم نے ایک پیلر تھریڈ اسٹارٹ کیا ہم نے کینسلشن چیک کی پرٹی مچ لائک جیسے ہم سی شارپ میں کرتے تھے ہیوی ویٹ تھریڈ بنانے کے فلاس تھے اس کا سولوشن کیا تھا تھریڈ پول یا اسمال ٹاسک لائٹ ویٹ ٹاسک جنہیں آپریٹنگ سسٹم یا لینگویج سپورٹ انہیں اسپورٹ کرے اور وہ ہمیں یہ آپٹیمائز کر کے دے جب ہم بلوکس یوز کریں گے تو بلوکس کے ساتھ ہم جی سی ڈی کے دو فنکشنس بڑے کی فنکشنس ہیں ڈسپیچ سنک اور ڈسپیچ اے سنک یہ یوز کریں گے بہت مینس کے جو کام کرنے جا رہے ہیں اٹ ووڈ بی ڈن تھریٹ پول ٹاسک بٹ ڈسپیچ سنک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو جس تھریٹ سے کال کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے جب تک ریسپونس نہیں آتا یعنی جب تک وہ جو ڈسپیچ کیا ہے کام وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا سو یو ہیو ٹو فنکشنس ڈسپیچ سنک اینڈ ڈسپیچ اے اور جو بھی آپ اسے کام دیں گے بلاک دیں گے وہ تھریٹ پول پہ جائے گا لائک اے ٹاسک جیسے ٹاسک ہوتا تھا اس طرح سے وہ بلاک تھریڈ پول پہ سے کمپلیٹ ہو کے آئے گا اب اس کو جب ہم کال کرتے ہیں ہم ساتھ سے ایک جی سی ڈی کیو بھی دیتے ہیں اینڈ دیر از اے مین کیو اور مین کیو آپ کس لیے یوز کرتے ہیں یو کاموں کے لیے سو اگر آپ کوئی چیز ڈسپیچ کرتے ہیں مین کیو تو دیٹ مینس یو آر سینگ رن اٹ آن دا مین تھریڈ جب مین تھریڈ پہ کوئی چیز چلے گی تو وہ یو کے کام کر سکتی ہے وہ انٹرفیس کو اپڈیٹ کر سکتی ہے کسی اور تھریڈ پہ چلے گی تو وہ انٹر فیس کو نہیں چینج کر سکتی اٹ کین ڈو ادر تھنگس بٹ ناٹ چینج دا انٹر تو آپ کو پتہ ہے جیسے ڈبلو پی ایف میں ہم نے کہا تھا انٹر فیس کو چینج کرنے کا کام آپ ہمیشہ سیم تھریڈ میں سے کریں گے تو ایک بہت سمپل اگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم اسکرین پہ کچھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یوزنگ اے سی ڈی ٹاسک کے اندر ایک بلاک اسے کہیں گے اسے اسے آن دا یو doesn't make too much sense because we are already in the ui thread we can do it directly but just to see gct work kaise karta hai so hum ye gct mein task enqueue kar it won't immediately run but jaise hi hamara event ye current event khatam hoga gct ke ui thread ke task chalenge aur screen update ho jayegi to ye hum kis tarah se call kar sakte hain iske liye dispatch queue ڈسپیچ کیو کی ٹائپ ڈسپیچ انڈر اسکور کیو انڈر اسکور ٹی یہ ٹائپ ہے جس میں ڈسپیچ کیو اسٹور ہوتی ہے مین کیو از اکول گیٹ مین کیو اب ہمارے پاس مین کیو آ گئی دین وی ڈیٹ ڈسپیچ اے سنک ہم کرنٹ کیو میں ویٹ نہیں کرنا چاہے یہ ڈسپیچ کر دو مین کیو پہ کیا ٹائپ کیا ہے بلوک کی وہ کوئی آرگومنٹ نہیں لے رہا دیٹ مینس پیرنتھس میں ورڈ ہے بلوک کی نوٹیشن کے لیے کیرٹ سائن یوز اور اس کے آگے بریسز میں then closing parenthesis of the dispatch async call اور semicolon اس کے اندر ہم نے کیا کیا ایک یو آئی view کو الاکیٹ کیا الاک کیا اور انٹ وتھ ٹائٹل میسج ڈیلیگیٹ کینسل بٹن ٹائٹل ادر بٹن ٹائٹلس یہ سب اسے پاس کیے بیسیکلی وی وانٹ اے پاپ اپ الرٹ باکس اور جیسے ہی یہ ان ہوگا تو یہ باکس اپیئر ہوگا بٹ یہ انووک جو فنکشن ہے یہ بلاک ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ جو کرنٹ ایونٹ جس کے اندر ہم نے یہ کام کیا ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب وہ ایونٹ کیو پہ جائے گا جی سی ڈی کے ایونٹس دیکھے گا اس ٹائم پہ وہ اسے پروسیس کرے گا اور آپ کے سکرین پہ اس طرح سے یہ جی سی ڈی کا میسج پاپ اپ میسج اپیئر ہوگا اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ڈسپیچ کیو جس میں ہم یو آئی تھریڈ کے علاوہ کوئی اور کیو چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ڈسپیچ انڈر اسکور کیو انڈر اسکور ٹیو لی Dispatch Get Global Queue. So instead of Dispatch Get Main Queue, we did Dispatch Get Global Queue. Dispatch Queue Priority is Default and it has zero pass. We have got a queue. Mil and then we did Dispatch Sink Concurrent Queue and print from 1 to 1000 and we have passed two tasks. Now we will wait until the task is pe pass kar diye. Ab hum wait jab task complete. But these two tasks with respect to each other سنکرونس نہیں ہے ون آفٹر اندر نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو گلوبل کیو اس میں ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں اور وہ ملٹیپل ٹاسک ان پیرل چل سکتے ہیں تو اگر ہمیں ان دونوں ٹاسک کو پیرل کرنا ہے یعنی سیکوینشل کرنا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا چلے تو ہم ٹاسک ڈپینڈنسیز یوز کر سکتے ہیں وچ ووڈ بی کائنڈ آف کنٹینویشنز لیکن یہاں پہ ہم اتنی کمپلیکس ایگزامپل نہیں لے رہے ہم سمپل اگزامپل لے یہ کیا ہے یہ ہے اور چونکہ ہم نے یہاں ویریبل پاس کر دی ہے یہ اٹ شوڈ بی اے بلاک ویریبل جو ہم کس طرح سے ڈکلیئر کر سکتے ہیں وائڈ اور کیرٹ کے آگے اس کا نام پرنٹ فرام ون ٹو تھاؤزنڈ پیرنسز کے اندر ایک اور پیرنسز میں ورڈ اور اس کی امپلیمنٹیشن میں کیریٹ اور آگے امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہم نے ون ٹو تھاؤزینڈ جا کے اور این ایس لاگ میں کاؤنٹر لکھتی ہے کہ یہ کس تھریڈ سے آیا ہے اور وی کوڈ سی ان دا لاگس کہ یہ دونوں اگر ڈفرینٹ تھریٹ پہ آنسر لیفٹ تو یہ بلاگس کو ہم نے جی سی ڈی کے ساتھ یوز کیا تو یہ دو ہم نے سمپل اگزامپلس دیکھیں کہ ایک یو آئی کیو پہ پاپ اپ شو کرنا اور ایک ریئلی really پیرل کام کرنا نیکسٹ ٹائم ہم ایک کمپلیٹ ایگزامپل لیں گے اور کمپلیٹ ایگزامپل کیا ہوگی اے سنکرونسلی ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کرنا ا ویری ریئل سینیرو جس میں ہم امیج کو بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کریں گے اینڈ وین ڈاؤن لوڈیڈ ہمیں واپس یو آئی تھریڈ پہ آ کے اسے اپڈیٹ کرنا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور مین ٹاسک میں ہی ڈاؤن لوڈ کرنے لگ جائیں گے تو ہماری ایپ بالکل ان رسپونسو ہو جائے گی کچھ نہیں پریس ہوگا جب تک وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا سیم سینریو سیم ایشوز جو ہم نے ڈبلو پی ایف میں دیکھے تھے لیکن اگر ہم ایک ٹاسک بنا کے اسے سیپریٹلی بیک گراؤنڈ میں کمپلیٹ کریں گے تو ہماری اپلیکیشن رسپونسو ہوگی یہی کام اگر تھریڈ میں کریں تو ہمیں ساری جو سنکرائزیشن اس کو واپس یو آئی تھریڈ پہ چلانے کی ہینڈل کرنی پڑے گی بیکوز ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوا we want the data back in the ui thread to update the ui thread but using gcd queues one queue for the input main queue jise kehte hain aur ek global queue jo really concurrent kaam karne ke liye hai usko use karke hum extra synchronization ke bagair ek image ko background mein so blocks are a really powerful feature just like anonymous expression where tasks was a really powerful feature of c sharp to humne ab tak teen applications banai اسٹارٹیڈ ود اے کوشچن اپلیکیشن دین کے بعد ہم بنائی آج ٹچز والی جس میں آپ ڈیوائس کو چیک کرتے تھے ٹچ اپڈیٹ ہوتا تھا نیکسٹ ٹائم ہم بلاگس کو یوز کر کے ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں اپڈیٹ کریں گے بیک کریں گے اور اسے اسکرین پر شو کریں گے اور اس میں ہم یہ بلوکس کا جی سی ڈی فیچر دیکھیں گے سو نیکسٹ ٹائم اس بلاگس کو جی سی ڈی کے ساتھ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تب تک کے لیے حافظ